السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹس کا مركز واشهد ان محمدا نبيه ورسوله يا ايها الذين امنوا من الله حق تقاته ولا يموت الا وهو مسلم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham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 صلى الله تعالى عليه وسلم وشرق الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتأى الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعس الله ورسوله فقد ظنى وغوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم تبارك و مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم تبارك و مجيد سبحانکا لا علم لنا اندا ما عدمتنا انکا اندر علیم الحکیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحد من لسان یفقه قولی لقد قال اللہ سبحانہ وتعالی عوض باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه و بسم الله الرحمن الرحيم ان الذي ذاقوا غضب ربنا الله ثم استقاموا تدرجت عليهم الملائكه الله تخاف ولا تحزن وباشروا ورود الجنه التي كنتم توعدون باهر العرب ہم سے رخصت ہوا اس مہینے میں جو عبادات کی گئی اللہ رب العزت اپنے رضا کے لیے قبول فرمانے والے اللہ رب العزت یہ بابرکت مہینہ ہماری زندگیوں میں بار بار لائے اور اس مہینے سے ہم سب سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عداف کرا انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد اسے لیکی کی توفیق مل جائے تو یہ بات بہت, بہت بڑی سعادت اور خیر و برکت کی باعث ہے کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے اندر حسنات نہ سیاحت نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں اور بٹھا دیتی ہیں لیکن اگر ایک انسان نیکی کے بعد گناہ کر لے اور اعمال صالح انجام دینے کے بعد گناہوں اور معاشیتوں کی روش پر قائم ہو جائے تو یہ بڑا خطرناک عمل جس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکے کیونکہ قبول جو ہے وہ تخوا کی صنعت انقمبل اللہ من اللہ رب العزت متقین کی نیکیاں قبول کرتا ہے اور تقویٰ کا جو بنیادی معنی ہے وہ گناہوں سے باز آ رہا تو اگر اعمال صالحہ کی انجام دہی کے بعد ایک انسان گناہ شروع کر دے اور گناہوں اور معصیتوں کا ارتکاب کر لے یہ ان اعمان صالحہ کے لیے ایک انتہائی ناپسندیدہ معاملہ ہوگا کیونکہ اللہ رب العزت متقیم کی نیکیاں قبول فرماتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ نیکا مال انجام دینے کے بعد تخوا کمایا نہیں جا سکا تبھی تو گناہوں کا ارتقاب شروع ہو چکا ہے کسی بندے کی نیکیاں قبول ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے آئندہ بھی اور ہمیشہ تقویٰ کے فنحج پر فائدہ اور اگر ایک خاص موسم کے لیے نیکیاں جان دی گئی اور اس موسم کے گزرتے ہی گناہ شروع کر دیے گئے یہ روش تقویٰ کے منحج کے خلاف ہے اللہ رب العزت اہل تقویٰ کی نیکیاں قبول فرما کر مستفل تقویٰ کے منحج پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے تو یہ ماہ سیاح پورا ایک مہینہ ہمارے بیچ میں رہا اس میں رودے بھی رکھے گئے اور تیان بھی کیا گیا پرانے پاک کی تلاوت بھی ہوئی سدقار خیرات بھی بڑی مقدار میں کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کے سارے آگاہ کی حفاظت کی گئی آنکھوں کی کانوں کی زبانوں کی ہاتھ پاؤں کی یہ قبولیت جو ہے جو مستفل تقوا اختیار کرنے کا نام ہے اور اگر یہ مہینہ گزرتے ہی ہیں سازہ روش پر آ جانا تو یہ اگن قبولیت کی صنعت ہے جس کا معنی یہ ہوگا کہ تقوی حاصل نہیں ہو سکے یہ مہینہ تم لوگوں پر آتا ہے تمہیں متقی بنانے کے لیے اور جو شخص متقی نہ بن سکا اور وہ مستقل تخوا نہ کما سکا تو وہ اس مہینے کو پا لینے کے باوجود ناکام ہے اور نا اور جو شخص اس مہینے کو پا لینے کے بعد تخوا کمانے میں کامیاب ہو جائے اور اس کی روش تخوا پر قائم ہو جائے تو یہ اس کی کامیابی کی سند ہے اور کامیابی کی دلیل ہے شریعت میں اسے استقامت کا لفظ دیا گیا ہے ان الدین خالو رب مستحام استحقامت جو پورے دین کا محور شریعت میں ایسے بہت سے الفاظ ہیں جن پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہے جیسے ہدایت ہے تقویٰ ہے استقامت ہے استقامت کے دو میم ایک ہے نیکی کی توفیق اور دوسرا مائن ہے نیکی کا دوام اور ہمیش مش, مش, مش نیکی کی توفیق اور نیکی کا دوام نیکی کا استمرار تسلسل لگاتار ہونا ہمیشہ بھی قائم ہو جانا یہ سارے استقامت کے معاہم نیکی کی توفیق کیا ہے اصل جو استقامت کا لفظ ہے اس کا لوگ بھی معنی سیدھا ہونا جو چیز بالکل سیدھی ہو جائے اس پر استقامت گلوز بولتی ایک بار اقامہ یقین اقامہ اور استقامت دونوں کا ایک ہی مادہ ہے اور اقامہ کا معنی کسی چیز کو سیدھا کر دیتا یہ تیر کمان جب لوگ بناتے تھے تو ضروری ہے کہ تیر کی لکڑی سیدھی ہو اور اگر تیر کی لکڑی میں کجی آ جائے کوئی تیرپن آ جائے تو وہ لکڑی حدف تک نہیں پہنچ پاتی نشانہ خطا ہو جاتا ہے لکڑی بنانے والا تیر بنانے والا جب اس کو سیدھا کر دے اور جو اس کا سانسا ہے اس میں پوری طرح فٹ آ جائے تو کہتے ہیں کہ اکامل اڑود اس شخص نے لکڑی کو سیدھا کریں گے تو استفامت میں جو نیکی کی توبیر ہے یہ سیدھا ہونے کے معنی میں جو عمل انسان کو سیدھا کرتا ہے اور سیدھا بناتا ہے وہ وہ عمل ہے جو حمیبے کی بڑیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل انسان کو سیدھا نہیں کرتا ہر عمل کے کرنے سے استقامت حاصل نہیں ہوتی بلکہ اگر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے جس کو برعید کہا جاتا ہے یہ تو سراسر کجی کا راستہ ہے بربادی کا راستہ ہے اور بقول بعد مقدسین کے بےدع انسان نیکی سمجھ کے اپنا عمل کرتا ہے لیکن جو جوں وہ عمل کرتا جاتا ہے تو, تو وہ اللہ تعالی سے اور جنت سے دور ہوتا جاتا ہے ہر عمل انسان کو سیدھا نہیں کرتا بلکہ اس قامت میں جو عمل انسان کو سیدھا کرتا ہے وہ اللہ کے پیارے کے عمر کی سنت کے مطابق ہے سنت کے دائرے میں بتا اسی عمل سے استقامت آتی تو یہ ہے توفیق عمل ایک انسان کو عمل صالح کی توفیق مل جائے عمل صالح کی توفیق بہت بڑی جَنَّاتُ انسوال حادثے جو لوگ ایمان لے اور نیک عمل شروع کر دے ان کی مہمان نوازی جنت فردوس میں ہو تو ایمان لانے کے بعد عمل صالح عمل صالح وہی عمل ہے جو اللہ کے پیارے تھے کی سنت کے مطابق جو عمل آپ نے نہ کیا ہو وہ صالح ہو ہی نہیں سکتا بلکہ صالح کی تعریف یہی ہے جو محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں تو ایسے لوگوں کی مہمان بدادی جنتردوز میں اور ایک اور مقام پر ان الذین الدین الصالحات الام الصوال الرحمن الرحمان رحمان محبت ماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور عمل صالح شروع فرق فرق فرق تو عمل کیا ہے کیا کرفر فردوس کا موجب عمل صالح کیا ہے رحمان کی محبتوں کا موجب بسم اللہ الرحمن الرحیم بلآل انسان الفسن الدین بتا ہوا سوز حق بتا ہوا یہاں ہر انسان کی داستان زمانے کی قسم بلا شبہ سارے انسان خسارے میں ہر انسان کا آغاز خسارے سے نقصان سے وہ خسارہ جہالت کا خسارہ عدم معرفت کا خسارہ ہر شخص کی شروعات جو ہے وہ خسارے سے اس خسارے سے انسان کو خود نکلنا ہوگا اس کے لیے خود کوشش کرنی ہوگی اور وہ کوشش کیا ہے اللہ دینا عامن وہ عامل وہ کوشش ایمان لانا اور نیک عمل کرنے ہر انسان کا نقطۂ آغاز نقصان اور خسارے کے ساتھ ہے نقصان اور خسارے سے خود انسان نے نکلنا ہے اور نکلنے کے لیے جو نسخہ تنویز کیا گیا ہے وہ چار اصولوں پر ہے ایک ایمان دوسرا عمل صالح تیسرا حق کی وسیعت کرنا حق کی دعوت دینا اور چوتھا یہ تمام راستہ کل خطوں سے اجارت ہے تو اس پر صبر کر یہ چار اصول ہیں جنہیں اپنا کر انسان خسارے سے نکل سکے یہاں بھی عمل سالح کو ایک بنیادی حیثیت دی گئی یہ نیک عمل نبیر اسلام کی سنت کی اتباع کا نام ہے اور یہ استقامت کا پہلا نام ہے ایک انسان امال صالح کے ساتھ اپنے آپ کو سیدھا کر لیا اور امال سالح نبی اسلام کی اتباہ آپ کی اتباہ سے ہٹ کر کوئی عمل نہ تو صالح ہو سکتا ہے اور نہ بندے کی استقامت کا باعث ہو سکتا ہے یہ تو ہے نیکی کی توفیق استقامت کا دوسرا مینا دوا میں عمل کا ہے یہ چند روزہ نہ ہو مہینے بھر کی نہ ہو سال بھر کی نہ ہو بلکہ وحبود رب کا حقیہ یاد ہی اگر یقین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے جب سے آپ کو حکم دیا گیا اور کب تک کرنی جب تک موت واقع نہ ہو یہ دوا عمل عمل تادم حیات یہ آخری سانسیں جب تک آئیں گی اور جائیں گی اس وقت تک آپ نے اپنے رب کی عبادت کرنی اور نیک عمل کرنا تو نیک عمال کا کوئی موسم نہیں ہے کہ اس موسم میں نیک عمال کر لیا جائیں اور پھر چھوڑ دیا جائیں دی. یادین حق کا <مُسْلِمُون> ایوان والے حق کے تتوہ اختیار کرو کما متقی بن جا اور دوسری کوشش نہیں کرو کہ تم پر نہ موت آئے مگر اطاعت کی حالت ہے اسلام کی حالت ہے ائت کرتے کرتے برو اسلام پر قائم رہتے ہوئے مرو یہ آئے بھی اشارہ دے رہی ہے کہ عمل سالے جو ہے اس کا دائرہ انسان کی موت تک کھنچا ہوا ہے یہ کوئی مہینے دو مہینے کی عبادت نہیں ہے بلکہ مستقل عبادت ہے اور یہ ہے دوا توفیق دوا عمل ایک انسان کو مسلسل لگاتار عمل کی توفیق حاصل ہوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین برد الموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیفیت تھی کہ ٹانگوں میں چلنے کی سگت نہیں تھی اور آپ دو انسانوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اور گسیٹتے قدموں کے ساتھ مسجد میں آتے تھے حالانکہ چلنے کی ہمت نہیں تھی یہ مرض الموت کا پسا باسٹھ سال کی عمر میں آپ سلاس گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گئے جنگِ تمو کے لیے گئے تھے جو آپ کا سب سے طویل سفر تھا جنگی سفر اور سب سے کٹھن سفر تھا جس سفر میں پہاڑوں کی چوٹیوں کو عبور کیا گیا گیا گیا جنگلوں کو عبور کیا گیا اور بڑا ایک طویل ترین سفر تھا شام کے علاقوں کے جانے باسٹھ سال کی عمر میں آپ نے یہ سفر انتظار کیا تھا اور اس کے ٹھیک ایک سال بعد آپ کا انتقال تو عبادت بارد بارد کا سلسلہ, سلسلہ،, سلسلہ, سلسلہ, سلسلہ تا میں حیات آد، آد، آد، آد، جاری اور قائم ہے وہ لوگ جھوٹے ہیں جو اپنے پیروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ عبادت سے مستغنی ہو ان کا ہوسا اللہ نے قبول کر لیا ہے اب ان کو عبادت کی حاجت نہیں اندھے لوگ وہ پیر شرابی ہو زانی ہو وہ کہتے ہیں کہ یہ معرفت کا کوئی راستہ ہے معرفت کی کوئی ادا ہے انہیں یہ معلوم نہیں کہ روش سراسر استقامت کے ہے اگر کوئی شخص کسی مرحلے عبادت سے مستغنی قرار پاتا تو محمد الرسول اللہ سم سے بڑھ کر اس قابل کون تھا ان صحابہ سے پڑھ کر اس قابل کون تھا جن کو دنیا میں جنت کی مشارتیں ملی ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ عبید فتن جا فی الجنہ عبد الرحمن بن الرحمان في جنم اللہ پھر حریث نان لے لے کے جنت کی بچار یہ لوگ عمل سے مستغنی ہوتے لیکن نہیں ان کی کوشش عمل کا تسلسل تا دمیں حیات قائم رہے اور یہ ہے دوا توفیق توحفے عمل اور یہ بھی استفامت کا اہم معنی ہے بندے کا عمل کر کے اپنے آپ کی اصلاح کرنا اپنے آپ کو سیدھا کرنا استقامت اور عمل پر ہمیشہ قائم رہنا یہ بھی استقامت ہے چنا اسی رمش کے لیے ہمیں کوشاہ ہونا چاہیے جو آواز ہم نے رمضان میں انجام دیے انہیں لگاتار رکھیں یہ ٹھیک ہے ان اعمال میں وہ شدت اور کثرت پیدا نہیں ہو سکتی لیکن وہ عمل بالکل بٹھانا دیے جائے رمضان میں اگر ہم نے دو دو تین تین قرآن ختم کیے تو رمضان گزرتے ہی قرآن لپیٹ کرنا رکھتے بلکہ روزانہ تلابت کر لیں تھوڑی کر لیں لیکن عمل کا دباؤ ضروری ہے جسے استقامت کہا جاتا ہے من قرآن بالقرآن حرف فلاں عشر حسنات ایک حرف کی تلاوت دس نے کی عمل خالی رمضان تک محدود نہ ہونا چاہیے بلکہ رمضان گزرنے کے بعد بھی یہ تلاوت قائم رہے جاری رہے تعلق بالقرآن جاری رہے اقرال قرآن سے انہیا یوم یہ شفیع قرآن پاک کثرت سے پڑھو یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتا ہوا آئے گا یہ کلام الرحمان اللہ کی صفت اللہ کی صفت کی سفارش کیسے مسترد ہو ہے لیکن اس کو پڑھا جائے کثرت سے تلامت کی جائے اور تلاوت کا شوق اور ذوق ہمارے دلوں میں گھر کر جائے تو پھر یقیناً یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا جس گھر میں قرآن ہو اگر روزانہ تلاوت نہ ہو تو اللہ کے پیارے پہ ہمر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان بندوں کا شکوہ کریں گے الرسول یا رب ان قومی تحد و حادر قرآن اے اللہ میری اس قوم میں یہ بندے کھڑے ہیں تیرے قرآن کو پکڑا چھوڑا ہوا پکڑ کے چھوڑ دیا یہ رسول کا شکوہ ہو اور یہ شکوا کتنا شدید ہے رسول تو رحمت اللہ ہوتا ہے اپنی امت کی بخشش کا حریث اپنی امت کی نجات کا حریث وہ تو شاف روزے جزا ہے شفیع المجن رسول کا کام شفاعت کرنا ہیں تو وہ لوگ کتنے بدبخت ہوں گے جن کی رسول شکایت کرے گا اور شکایت کی بنیاد کیا ہے قرآن کی تلاوت نہ یہ نہیں کہ رمضان گزرتے ہی سے ریشمی غلافوں میں لپیٹ کے رکھ اونچا اب یہ رمضان نہیں کھلے گا یہ اس کو نیچے اتاریں گے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے قرآن کے سائے قرآن اس لیے آئے ہیں بہو بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے ان کے سروں کا سایہ بننے کے لیے قرآن خا کے قسمیں کھانے کے لیے اور کسی نے ذرا کنگال کر دیا تو عائد السی سورہ یاسین کتبوں پر لکھوا کر گھروں میں لٹکا لیا یہ محمد بل کا ایک دعویٰ ہے حالانکہ نہیں یہ دیواروں پر کیوں لٹکایا جا رہا ہے دکانوں میں گھروں میں دو ہی صورتیں ہیں یا تو حصول برکت کے لیے تو پھر یہ گھروں کا تعویذ ہے اور دکانوں کا تعویذ یا پھر زینت کے لیے تو معاف کیجیے یہ قرآن ہے کلام الرحمان تو ڈیکوریشن پیس نہیں یہ پڑھنے کی کتاب ہے عمل کی کتاب ہے کہ اس کی حدود کو نافذ کیا جائے اس کی حدود پر صبر کیا جائے تو پھر یہ سلسلہ جس کا آغاز رمضان سے ہوا کئی کئی قرآن ختم کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اسے جاری رکھیں یہ دوا میں ہے جس کو استقامت کہا جاتا اگر رمضان میں ہم نے اپنا مال خرچ کیا رمضان گزرنے کے بعد بخل اختیار نہ کرنے لیں کنجوس نہ بن بخیل نہ بنائیں کم صحیح لیکن انفاق کے اللہ کا سلسلہ قائم رہنا چاہیے دین اسلام میں آپ کے صدقے کی مقدار کو نہیں تولا جاتا بلکہ آپ کے دل کے اخلاص کو دیکھا جاتا جہاں تو آج ہی اگر مکمل اخلاص سے دی ہے تو قیامت کے دن بہت پہاڑ سے بھاری ہوئی نہیں یہ نال اللہ ولا دماغ ولا کہ یہ نالحتوان اللہ رب العزت کو تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا جانور کی قیمت دس لاکھ روپے تھی یہ بعد میں دیکھا جائے گا کتنا گوشت تھا کتنا پھول اس سے قبل دلوں کا اخلاص اور دلوں کا تخوہ دیکھا جائے گا عمل کے تسلسل کا ماننا یہ ہے کہ صدقے کی نساس میں نہ دی جائے رمضان گزرنے کے بعد بھی یہ عمل برقرار رہے اللہ کی رضا کے لیے جس قدر صدقات کی کثرت ہوگی اتنا انسان قیامت کے دن محفوظ ہوگا کلر تاہ کے دل نے صدفہ اللہ ہر شخص کے صدقے کو قیامت کے دن اس کے سر کا سایہ بنا دے گا تاکہ وہ شخص سورج کی تپش سے بچا رہے عید کے دن کی گرمی میں جلسہ نہیں دیا تھا آپ چن نہیں اٹھے تھے <تصفح> اس سے قبل ایک دن کی گرمی اس کی شدت ناقابل برداشت دیتے. حالانکہ یہ سورج کروڑہ میل کے فاصلے پر قیامت کے دن تشمس حتیہ تکور اعلی مسافت میل سورج قریب آ جائے گا حتیہ کہ ایک میل کی مسافت پر ٹھہر جائے گا اور سورج بھی وہ جس میں دس سال کی گرمی جمع کر دی جائے کیا تم یور حرارت کا عالم ہو تو ہر بندے کا صدقہ اس کے سر کا سایہ بن جائے تو پھر یہ لڑکی جاری رہنی چاہیے اس کا نفاذ قائم رہے جاری رہے اتنی بڑی شہاد اتنا بڑا اجر۔ چند سکے ہم خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرتے رہے تو اللہ ان سکوں کو اس سب کو سورج کی طبیعت سے بچانے کے لیے سروں کا سایہ بنا دے اور جو کہ ہمارے سبزے زندگی بھر قائم رہے تو یہ سایہ بھی پورے میدان معاشرے میں قائم رہے گا حت یقدہ بین الخلائق حتہ کہ اللہ حبر عزت ساری مخلوقات کے حساب سے فارغ مارے رمضان میں ہم نے تراویح پڑھیں اب یہ قیام الحل کا سلسلہ تحجد کا سلسلہ موقوف نہ ہو جائے ایک مہینہ تربیت کے لیے کافی ہے چلے کچھ نہیں تو دو نفل نفر پڑ آہستہ آہستہ اندازہ حب العزت توفیق دے حدیث میں آتا کہ جو شخص رات کو اٹھ کے دو نفر ہی پڑھ دے اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوگا بلکہ ذاکرین میں ہوگا لیکن نیکی کا تسلسل ہونا چاہیے لگاتار کسی تعطل کے بغیر اگر رمضان میں روزے رکھے گئے تو روزوں کا باب بند نہیں ہو جاتا نفلی روزے سال بھر میں پھیلے ہوئے امام المدیا ہر پیر ہر جمع رات کا روزہ رکھا کرتا اور اس کی عظمت کیا ہے فاضان یورفا اور فیمل کو اور پیر کو بندوں کے عمل اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. میری خواہش ہے جب میرے عمل پیش ہو تو ان میں روزہ بھی شامل ہو جو روزے کی عظمت ہے اور جو اس کا اجر عظیم ہے تو میری یہ خواہش ہے کہ جب میری نیکیاں اللہ کے دربار میں پہنچیں تو روزے کے ساتھ پہنچے امام المبیا تین جمعرات کے علاوہ بیس کے روزے رکھا کرتے تھے اور کیا ان کا اجر <تصفيق> <مترج> من سام الخرا جو شس بیس کے تین روزے رکھے چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ اللہ تعالی اسے زمانے بھر کے روزوں کا اجر دے نبی اصل نے ماضی جبل سے کہا تھا اللہ ابوابل خیر احمد جاننا چاہتے ہو خیر کے دروازے کیا ہیں سمجھو کہ خیر کے خزانے بند ہیں دروازہ مقفل ہے انہیں کھولنا ضروری تاکہ وہ خیر کے خزانے حاصل ہو سکے تو ابواب خیر کیا ہیں خیر کے دروازے کیا ہیں فرمایا کے تین عمل اور سیام و جنت کا جنت نفلی روزہ یہ خیر کا دروازہ بھی ہے اور جہنم کے مقابلے میں ڈھال بھی ہے اور دوسرا ب سدا غضب الرب کما سے الما الحط نفلی سب کا جو اللہ غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے جیسے پانی ایندھن کی آگ کو بجھا دیتا ہے اور تیسرا فی اللہ جاؤ نہیں دنیا سو رہی ہو اور بندہ اٹھ کر چیام ڈیل کا اہتمام کرے نفل پڑ لے اپنی رب سے منا کر لیں اور رات و نیاز کر لے تین عمل ابواب خیر میں سے تو عمل کا دوام عمل کا تسلسل یہ استقامت اور یہ استقامت اگر زندگی میں پیدا ہو جائے تو ایک مقام پر اس کی نو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں ام النظین مستقام استقام۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو حم مان لیا دین اسلام میں داخل ہو گئے اپنے خالق اور مالک کی ربویت کو روحیت کو صفات کو مان لیا سب مستقام پھر عملی طور پر استقامت کا مظاہرہ کر کے جس کی تصویر آپ نے سن لی اعمال صالح کی توفیق اور اعمال صالح کا تسلسل استقامت پر قائم ہو گئے مسلسل بلا تعطل بلا ناہ نیکیاں شروع کر دیں اور قائم رہے تاجم حیات منہج عبادت اور منہج طبہ پر قائم ہو گئے تو پہلی فضیلت نسل والملائے گئی جب ان کی موت کا وقت آئے گا جو بڑی گمبیر گھڑی اور ساخت ہے اسے فرشتے اترے تھے بشارتے تھے اللہ تحاف اب نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم غم کا تھا زمانہ ماضی سے ہوتا ہے وہ حادثہ ہو گیا ہو اس حادثے کی اگر فکر دل میں موجود ہو وہ غم کہلا چاہیے اور خوف کا تعلق زمانے مستقبل سے انسان کو ڈر ہو کو حادثہ نہ ہو ہو تم پر اب خوف بھی نہیں ہے غم بھی نہیں تمہارا ماضی بھی اب بالکل بے داغ بالکل پانچ ہر فکر سے محفوظ سارے خوف اللہ نکال دے مستقبل ہر اندیشے سے پاک <باعونا> ہر خوف سے پاک وجہ کیا ہے ان الن ندین رب الم مستفاق کہ تم لوگوں نے عملی طور پہ استقامت کا مظاہرہ کیا تو فرشتے عین موت کے وقت اتریں گے اور بشار دے دیں گے نبی السلام کے گھر یہ سب سمجھ میں آتی ہے آپ نے ساتھ فرمایا تھا من احب لہ احب اللہ کرے کرے جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے گا اللہ اس کی ملاقات پسند کرے گا اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرے گا اللہ اس سے ملنا ناپسند کرے, نا کرے گا اشارہ موت کی طرف صحابہ نے کہا کہ کل لونا یکروت یا رسول اللہ موت سے وہ سب پر نفرت کون مرنا چاہتا اس حدیث کا مزدا کون لوگ تو آپ نے اس کی تفسیر فرمائی اصل جب بندے کی موت بہت قریب آتا ہے اگر بندہ استقامت پر تھا تو فرشتے بشارتیں لے کر ادھر اب اس کو بشارت مل گئی اب وہ جلدی اللہ سے ملنا چاہے گا اور اللہ اس سے ملنا چاہے گا اور اگر ایک انسان استقامت سے دور ہے فاصے پر فاجر ہے بد عقیدہ ہے بنا ہے،, ہے تو فرشتے اتریں گے اس کے لیے ڈرامے لے کر جہنم کی خبریں اور بشارتیں لے کر اب کو کیسے اللہ سے ملنا چاہے اللہ بھی اسے ملنا نہیں چاہے گا. یہ استقامت کا حقیقی فائدہ ہے کہ بندہ اگر استقامت پر قائم ہے موت کے بخ فرشتے اتر رہے نزول فرما رہے کہ تم پر کوئی غم نہیں کوئی خوف نہیں تمہارا ماضی بھی محفوظ ہے مستقبل محفوظ معفوظ دوسری خوشخبری بابش دو دے جنت کو پا کر خوش ہو جا خوش, خوش ہو جائے تمہارا ٹھکانا جنت اللہ دی گن جس کا امبیا نے تم سے وعدہ کیا تھا دی بت、دی بت وہ جنت تمہارا مستد اور مستقر ہے خوش ہو جاؤ کہ فرشتوں کی بشارت ہے نہنو اور دنیا میں فی ہم تمہارے دوست تھے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی دوست دوسط دوسط دوست بہت بڑی بشارت ہے یہ نہنو کا اشارہ یا تو ملائکا کی طرف اللہ کی ذات کی طرف اور یہ ولایت اور یہ دوستی کیا خوب دوستی دنیا کی دوستیاں ٹوٹ جائیں خالق کائنات کی دوستی اگر حاصل ہے تو اس بندے کو سب کچھ حاصل اور پوری دنیا دوست بن جائے اور رب قابہ کی دوستی ٹوٹ جائے تو بندہ فقیر ہے تلاش ہے کسی قابل نہیں ہے عم و شان بشارت اسی استقامت پر ہم تمہارے دوست تھے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی ہوئے بالا تم ما ہا ماتا صحیح انک بالا تم اب جنت میں تمہیں ہر وہ شہ ملے گی جو تمہاری خواہش ہے اور ہر وہ شے ملے گی جو تم طلب کرو گے اللہ تعالیٰ دل کی ہر خواہش کو پورا کرے گا جنت کے میلے جٹک رہے آپ کا جی چاہے گا فلاں میوا خود بخود قریب آ جائے گا آپ کے منہ میں آ جائے گا اور اگر اس کے منہ میں آتے ہی آپ کی خواہش کسی اور میوے کی بن گئی تو وہ میوہ تبدیل ہو جائے گا اس پھل کی شکل اختیار کر لے گا جو آپ کی خواہش ہے ایک پل کی تاخیر کے بغیر جو خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی اور جو طلب کرو گے وہ حاصل ہوگی نظ المد غفور الرحیم اور سب سے عظیم بشارت یہ کہ غفور الرحیم کی طرف سے ایک عظیم مہمان نوازی جو ہر روز حاصل ہوگی اور دو بار حاصل ہوگی <working könnten> <آجائی>. اور یہ مہمان نوازی اس کی تفصیل جو نے فرمائی وہ خالق کائنات کا دیدار ہے جو جنت میں اہل جنت کو حاصل ہوگا جو سب سے بڑی نعمت ہوگا جس کی دلیل یہ ہے کہ علم الجنت جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا جنت کی سائی نعمتیں بھول جاؤ یہ اور قصور اور محلات اور یہ درخت اور, اور یہ نہر دودھ اور شہد اور پانی کی نہریں شراب کی نہر سب بھول جاؤ گے جب تک خانے کائنات کا دیدار قائم رہے گا یہ سب سے علی ہے احساس کیا ہے اندین خاج رب اللہ عمل کی استفامہ یہ اپنے اندر پیدا کروں اللہ نے پورے مہینے عمل کی توفیق دی اب اس کو گناہ کر کے ضائع نہ کرو لات گون اکل تھی نو حضرت اس عورت کی طرح نہ بن جاؤ مکہ میں ایک عورت تھی دن بھر سود کاٹتی اور سود کا ڈھیر لگا لیتی جب شام ہوتی خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر اور پوری محنت ضائع کر لیتی پورا ماہ سیان نیکیاں کی امبار لگا لیے رمضان گزرتے گناہ کر کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو ان کی حفاظت کرو بتویق ہو بے دلّہ تعالیٰ اللہ پاک مستقل منحج تقوی عطا فرما دے منہج استقامت عطا فرما دے یا اللہ رمضان کی باتیں قبول فرما لے اور قبولیت کا رنگ یہ ہو کہ ہماری زندگی مستقل طور پر تقوہ نیکی اور استقامت کے منحج پر قائم ہو أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شهور أنفسنا وصيئة أعمالنا من يهده الله فلا نظل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد نبی اسلام کی حدیث ہے من ساما رمضان فکان کسان دہ کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھ لے اور پھر شوال کے چھ روزے رکھ لے شوال میں سے تو اس کو اللہ تعالی زمانے بھر کے رودوں کا اجر دے گا چھ روزے مستقل ہونے چاہیے اگر آپ پیر کو جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں بیج کا رکھتے ہیں وہ الگ رکھیں ان روزوں کو ان میں شامل کر کے مت رکھیں اور اگر جمعرات کو رکھنا چاہتے ہیں شوال کا روزہ تو وہ شوال کے روزے کے طور پر قبول کیا جائے گا اور اگر دونوں نیتیں کریں گے تو پھر دونوں نیتیں حاصل نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ جس نیت کو چاہے قبول کر لے بہتر یہ ہے کہ شوال کے رودے الگ مستقل ہوں چھ جمعرات اور پیر کا الگ رکھا جائے اور یام بیج کے الگ رکھے گئے اللہ تعالیٰ توفیق دے بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے تمام بیماروں کے لیے صحت کی دعا کرتے ہیں ہمارے ایک جماعتی ساتھی ہیں ان کی والدہ کا آپریشن ہوا ہے ان کی صحت کاملا کی دعا کرتے ہیں ہمارا ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے کام ادارے عشاء الدین بیمار ہیں ان کے صحت کے لیے دعا کر دیں اللہ تعالی تمام بیمار اور بہنوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے آج کا اعلان یہ یاد جو گلیات کا علاقہ ہے وہاں ایک مسجد کی توسیع کے تعلق سے ہے اور اس مسجد کا تعارف یہ ہے کہ ہمارے جو مؤذم ہیں اس مسجد کے یہ ان کے گاؤں کی مسجد ہے اور آہستہ آہستہ اس میں وسرت کی ضرورت پڑ رہی ہے اس سے قبل ہی وسرت کے لیے اعلان کیا جا چکا ہے اور آپ نے تعاون کیا کچھ کام ابھی تک باقی ہے جس کے لیے آج پھر آپ سے سزا کی جا رہی ہے اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں آپ شامل ہوں تاکہ یہ آپ کے لیے مستقل صدقہ جاریہ لگ جائے جب تک مساجد قائم رہتی ہیں ان اس کی تعمیر میں حصہ لینے والے ان کے لیے سردہ جاریہ بن جاتا ہے اور مسجد حمد اللہ کوئی دنیا کی طاقت گرا نہیں سکتی وہ اللہ کا گھر بن گیا اور مستقل بن گیا تو مستقلی اجر و ثواب کا سلسلہ بحمد اللہ قائم ہو جاتا ہے نبی علیہ کی حدیث ہے مم بنا دلّہ مسجد ہے بلو کبھی مسجد بن اللہ جن جو شخص اللہ کے لیے گھر بنائے چاہے وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی نہ ہو اللہ اس کے جنت میں گھر بنا دے گا تو پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد نہیں ہوتی اشارہ اس طرح تھا کہ ایک اینٹ ہی اس میں لگا دے ایک اینٹ کے برابر تو گھونسلہ ہوتا, ہوتا ہے ایک اینٹ کے بقدر شامل ہو جائے تو اللہ اس جنت میں گھر بنا دے گا تو یہ ایک موقع آج موجود ہے آپ اس میں ضرور شرکت کر جا، کرتے جائیں اللہ توفیق بھی دے اور اس حدیث کے مصداد اس کو قبول بھی فرما إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يتعي الله من رسوله فقد فاض فوضا عظيما ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو وقتانا ربنا ولا تحمل علينا إسرى كما حملته بعد الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تأخذ لنا به باعث عنا بأخفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا للخوم الكافرين اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم مبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر إسلام و اللهم أنصر من نفر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فاجعلنا منهم فاخوضل من خذر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تفضل منها انك انت السبيل العليم فتوب علينا انك انت الدواب الرحيم برحمة對ها رحم الرحمن فصلى الله على النبي